إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ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 بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون صلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وقال في موضع آخر ولدینا جدی سبیل وین آسرو کاپا لہم ورد قن کریم مادن بھائیوں بزرگوں اور دوستوں خطب مصروعہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سور انفال کی تین آیتیں تلاوت کی ہیں اور اس کے اس اور اس کے بعد سورہ انفال ہی کی آیت نمبر چوہتر ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی اہل اسلام کی کچھ نمایاں اور امتیازی شان اور خوبیاں بیان کی ہیں میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس خطب جمعہ میں انہی آیات کے حوالے سے ان خوبیوں اور ان صفات کو جن کو اللہ رب العالمین نے عنایتوں کے اندر بیان کیا ہے ان کی مختصر تفسیر اور شرح آپ لوگوں کے سامنے کتاب و سنت کے حوالے سے کی جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کے مطابق ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے ہمیں پکا اور سچا مسلمان اور مومن بنائے اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور توحید اور سنت پر قائم اور دائم رکھے ہماری وفات ہو ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو اور وفات کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے اندر جگے نصیب فرمائے عامر رب العالمین اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان المؤمنون المنون اللزین ادا ذکر اللّہ جلت قلوب کی کہ مومنوں کی شان تو یہ ہے یا مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں یہ پہلی خوبی اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی بیان کی ہے کہ جب اللہ تعالی کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے اللہ رب العالمی نے جنت بنائی ہے جہنم بنائی ہے ان تمام چیزوں کا ذکر ہوتا ہے وجلت خلوب ان کے دل دہل جاتے ہیں دلوں کے اندر نرمی آ جاتی ہے دل پسیت جاتے ہیں اور دل خوف کے مارے ڈر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خواب سے اور اس کے عذاب سے دلوں کا ڈر دل جانا دلوں کا دہل جانا جب اللہ تعالی کا ذکر ہو تو یہ اہل ایمان کی خوبی ہے اور صحابِ کرام اور جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں جب ہم ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جب جب اللہ ارب العمین کا ذکر ان کے سامنے ہوتا تو ان کے دل دہل جاتے تھے آنکھوں سے آنسو اگل پڑتے تھے ایک نمونہ ہمیں ایک حدیث کے حوالے صاحب کے سامنے بیان کروں ارباد بن ساری اللہ رضل تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی مختصر اور بلیغ نصیحت کی بہت بلیغ اور اہم نصیحت کی زرفت منہ العن وخافت خافت منہر وجرت منہ القلوب اس معذب سے اس نصیحت سے لوگوں کی آنکھیں بہ پڑی اور لوگوں کے دل دہل اٹھے اس قدر آپ نے پر اثر نصیحت کی کہ لوگوں کی آنکھیں بہ پڑی اور اس طریقے سے لوگوں کے دل دہل دہل گئے اور ڈر گئے پھر صاب کر نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے یہ آخری وصیت ہے لہذا آپ ہمیں وصیت کیجیے تو آپ نے انہیں بہت ساری چیزوں کی وصیت فرمائی انہیں میں سے یہ بھی تھی کہ جو تمہارا اہل امر ہوگا جو تمہارا خلیفہ ہوگا اس کی اطاعت کرنا اور اس کی باتوں کو سننا اور جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا لہذا اسی صورت میں میری سنتوں کو لازم پکڑنا اور خلفائے راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑنا ویاح کو ممحد اور دین کے اندر نئی نئی چیزوں سے بچنا کیونکہ نئی چیزیں گمراہی ہوتی ہیں اور بدات ہوتی ہیں اور اس طریقے سے بدات گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے تو جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کا دہل جانا یہ اہل ایمان کی خوبی ہے اس طریقے صلی اللہ رب العلامی نے سر حج کے اندر شاعری وہ بشری المختیین الدین جو ڈر جانے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے عنابت کرنے والے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ان کا دل دہل جاتا ہے ایسے لوگوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے وہ بشری اللہ تعالی کی طرف دوڑ کر کے آنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں وہ کون ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے وہ کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ کر کے آنے والے ہیں ایزا ذکر اللہ حجرت کلو ہوں یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل دہ جاتے ہیں وہ صابری میں علامہ اسابہ ہوں اور انہیں جو کچھ پہنچتا ہے ان مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں وہ مقیمی صلاح اور نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں امن معرض رکھنا امن فکون اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دے رکھا ہے اس رزق کو اللہ وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں یہ کن کی خوبیاں ہیں یہ اہل ایمان کی اہل اخبات کی اور جو اللہ تعالیٰ کتاب رجوع کرنے والوں کی خوبیاں ہیں کہ جب اللہ تعالی کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہ جاتے ہیں اس طریقے سے سور مومنون کے اندر اللہ ابراہین کے رشاد اللہ تعالی فرماتا ہے ان اللّدین ہم بن خشیت رب بھی مشقون کہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈر جانے والے یعنی اللہ تعالی کا خوف دلوں کے اندر ہے جب اللہ تعالی کا خوف دلوں کے اندر ہوتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی معاشیت سے دوری اختیار کرتا ہے اسے اس بات پر ایمان اور یقین ہوتا ہے کہ اللہ ابراہین کے ہم کو حساب دینا ہے اللہ تعالی نے جہاں ہمارے لیے جنت بنائی ہے اہل ایمان کے لیے وہیں اللہ رب العالمین نے جو اس کے نافرمان بندے ہیں ان کے لیے جہنم بنا کر کے رکھی ہے اس لیے ایک مومن ہمیشہ امید اور خوف کے درمیان میں زندگی گزارتا ہمیشہ اس کے دل کے اندر امید اور خوف یہ انسان کے لیے مومن کے لیے اسی طریقے سے ہیں جس طریقے سے پرندوں کے لیے دو بازو ہوتے ہیں کہ جب تک پرندے کے پاس دو بازو نہ ہوں دو پر نہ ہوں وہ پرندہ اڑ نہیں سکتا اسی طریقے سے ایک مومن کے لیے دو خوبیاں ہوتی ہیں کہ اس کی پوری زندگی امید اور خوف کے درمیان گزرتی ہے خوف اس کے دل کے اندر ہوتا ہے اس اللہ تعالی کی معاشرے سے دوری اختیار کرتا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے کیونکہ اسے دے رہے جب اللہ تعالی کا میں کی نافرمانی کروں گا تو اللہ تعالی ہمیں عذاب بھی دے سکتا ہے اللہ تعالی مجھے جہنم کے اندر بھی ڈال سکتا ہے اللہ تعالی مجھے سزا بھی دے سکتا ہے اس لیے اللہ رب براہین کا خوف اس کے دل کے اندر ہے لہذا جب بھی اگر وہ خلبت کے اندر بھی ہے اکیلے اور تنہائی میں بھی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کا خوب اس کے دل کے اندر آتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے دوری اختیار کرتا ہے اور جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے جب اس سے کوئی غلطی اور نافرمانی ہو جاتی ہے تو ایسا بنڈا اللہ رب غامین کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا وہ توبہ کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ کی ذات سے, سے امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف بھی کرنے والا ہے اس لیے ایک مومر کی زندگی امید اور خوف کے درمیان گزرتی ہے اگر انسان کی زندگی سے امید ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید باقی نہ رہے تو میرے بھائی ایسا انسان سرکش بن جاتا ہے اور انسان اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے اور خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور جب انسان کے دل کے اندر صرف امید ہی امید ہو اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو تو ایسا انسان کبھی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کر سکتا کیونکہ بہت زیادہ امیدیں قائم کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کبھی جہنم نہیں ملے گی مجھے کبھی سزا نہیں ملے گی مجھے کبھی عذاب نہیں ملے گا اس لیے دونوں اگر چیزیں انسان کی زندگی کے اندر نہ ہوں تو انسان کی زندگی صحیح طریقے سے نہیں گزر سکتی اس لیے امید اور خوف یہ مومن کے لیے ویسی ہیں جیسے چڑیا کے لیے دو بازو ہوتے ہیں اگر دو بازو چڑیا کے اندر نہ ہو تو ایک بازو سے پرندہ کبھی اڑ نہیں سکتا اسی طریقے سے مومن کی زندگی اسی وقت خوشگوار اطمینان اور سکون کے ساتھ گزر سکتی ہے جب اس کے اندر دو خوبیاں پائی جائیں ایک یہ کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے خوف بھی ہو اگر خوف نہیں ہوگا تو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بے کرے گا بے کرے گا اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا اور اگر انسان امید زیادہ ہو جائے تو ایسا انسان کبھی گناہوں سے دوری اختیار نہیں کرتا ہے لہٰذا دونوں خوبیاں امید اور خوف یہ دونوں انسان کے اندر ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان من خشیت جو پہ رب سے ڈرنے والے ہیں وہ لدین ربیم اور جو پہ رب کے اوپر ایمان لانے والے ہیں وہ لدین رب لاشرقن لاشرقون اور جو پہ رب کے ساتھ کچھ بھی شرک کرنے والے نہیں ہیں وہ اللہدینہ یتونا اتو اور جو وہ لوگ وہ لوگ جن کو اللہ نے کچھ دے رکھا ہے اسے بھی دیتے رہتے ہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں ان کے لوگ اپنے رب کی طرف پلٹ کر کے جانے والے یہ سب کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خوف بھی ہے اور اس طریقے سے شرک بھی نہیں کرتے ہیں اللہ کے آیتوں پر ان کا ایمان بھی ہے لیکن اس کے باوجود ان کے دل ڈرتے دل رہتے ہیں ان کے دلوں کے اندر خوف بھی رہتا کیوں اس لیے اس لیے ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا کبھی شک ادا نہیں کر سکتے اگر اللہ رب العالمین کی نعمت شامل حال نہ رہی تو ہماری ساری باتیں ہمارے لیے جہنم سے مجاد کا ذریعہ نہیں بن سکتی جب تک کہ اللہ رب کی رحمت شامل حال نہ رہی. اس لیے ڈرتے رہتے ہیں ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہوئے ہیں لیکن اس خطر اللہ تعالیٰ کی بات کیا کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک کے اندرم آ جایا کرتا تھا آپ سے لوگوں نے سوال کیا صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ اسی اجازت اللہ کی بات کیوں کرتے ہیں تو آپ نے ہمارا کیا افلاقونا عبدم شکورہ کیا میں اللہ ہر بامین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں اللہ کتنی نعمتیں ہیں کہ انسان ایک نعمت کا بھی شکریہ زندگی بھر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اللہ کا فضل ہوگا اس کا کرم ایران ہوگا تبھی انسان جنت کے اندر جا سکتا ہے اس لیے ایک مومن کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں پر غرور نہیں کرتا گھمن نہیں کرتا اترادہ نہیں ہے کہ میں تو اتنی نیک کیا کرتا ہوں میں تو اتنی صدقات و خیرات کرتا ہوں میں تو اتنا زیادہ چیریٹیبل کا کام کرتا ہوں میں تو زیادہ انسانیت کی خدمت کرتا ہوں میں تو اتنا زیادہ نیک اور خیر کا کام کرتا ہوں میں تو, کا تو فلاں بھلا کام کرتا ہوں کبھی ایک احسان نہیں جاتا اللہ, اللہ تعالیٰ اللہ کی توفیق نہیں ہوگی کوئی بندہ کوئی کام اللہ غلامی کے لیے نہیں کر سکتا اس لیے اہل ایمان ہمیشہ اللہ تعالیٰ ڈرتے رہتے ہیں کبھی نیکیوں پر نہیں اتراتے ان تمام نیکیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا عمل قبول نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے اعمال کو قبول بنواتا ہے علی رضی اللہ ہوتا نہ صحابہ صاحب کرام تعبین اور طب تعوین اور سب سے آتا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ کی بات کر کے ڈرتے رہتے تھے روتے رہتے تھے لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ جتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنتے ہیں اتنے زیادہ اللہ حردام کے بات کرنے والے پھر روتے کیوں ہیں وہ کا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان نمائق قبر اللہ مطیم کہ اللہ تعالیٰ مستقیوں کے مال قبول کرتا ہے پتہ نہیں ہم مستقیوں کے یہاں ہمارا درج ہے نام یعنی نہیں درج ہے اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا خوب ہمارے رہتا ہے اور ہمیشہ نیکیاں کرنے کے باوجود بھی روتے رہتے ہیں اور دعا بھی رہتے کہ اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے. یہ مومن کی پہچان ہمیشہ اس کا دل جرتا رہتا ہے ہفتے عاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رسور صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کا مطلب کیا ہے کیا ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان چوری کرتا ہے جنا کرتا ہے بےمانی کرتا ہے اور ڈکیتی کرتا ہے گناہوں کے کام کرتا ہے تب وہ اللہ تعالیٰ جڑتا ہے ہمارے بھی نے اے صدیق کی بیٹی ان آیتوں کا مطلب یہ نہیں ہے ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن اللہ کی نیکیاں بھی کرتا ہے عبادتیں بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے قاب سے ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ادا گزرتا رہتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو, گناہ, جو گناہوں کا کام کرتے ہیں یہ تو سرکش لوگ ہیں جنہیں انہوں نے بہت زیادہ امیدیں اللہ تعالیٰ سے قائم کر رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے آئے نہیں ہیں. یہ اہل ایمان کے لیے آئے ہیں جو اہل ایمان نیکیاں ہمیں کرتے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں کے اندر رہتا ہے آج ہم اپنے دلوں کا حال دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی ہم نیکی کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اسے بیان کرتے پھرتے رہتے اتراتے نہیں سماطے رمضان کا مہینہ آئے نیکیاں کر لی ہم نے سمجھا کہ ہم نے بہت زیادہ اللہ تعالی کی بات کر لی اور ہمارے جنت میں جانے کے لیے کافی ہمیں اور کیا کرنے کی ضرورت ہے حج کر لیا سمجھے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا سنا کام کر لیا ہم نے سمجھا کہ بہت کچھ کر لیا یہ آج ہمارے دلوں کا حال بن چکا میرے بھائیو صاحب کرام اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کے باوجود بھی ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے روتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ خوف ان کے دلوں کے اندر رہتا تھا کہ ایسا نہ کہ ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں ہماری نیکیاں قبول نہ کی جائیں کیونکہ نیکیاں اخلاص اور تقرے کی بنا پر قبول ہوتی ہیں پتا نہیں میرے دل کے اندر اخلاص ہے کہ نہیں ہے یہ خوف تھا ان کے دلوں کے اندر اس طریقے سے اللہ سے ڈرنے والے تھے آج ہمارا حال ان کے بالکل برکس ہے ان آیتوں بالکل مخالف ہے کہ چھوٹی سی کیا کرنے کے باوجود بھی ہم سب لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم پھولے نہیں سماتے تو میرے یہ اہل ایمان کی خوبیاں اور اس کی طرف دوڑ کر کے جانے والے اہل ایمان کی خوبی ہے کہ نیکیوں کے پیچھے کبھی نہیں پیشے نیکیوں سے کبھی پیچھے نہیں رہتے بلکہ نیکی کے کاموں میں ہمیشہ آگے رہتے ہیں ہمیشہ بڑھتا کر کے حصہ لیتے ہیں کبھی پیچھے نہیں ہوتے نیکیوں کے کاموں کے اندر اللہ ابلام و علما فر تمرب جنت العرد اے لوگو اللہ ابلامی کی مخبت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور جنت سے بھی زیادہ آسمان اور زمین سے بھی زیادہ جس کی چوڑائی ہے اس کی طرف تم دوڑ پڑو جسے اللہ ابلامین نے اہل ایمان کے لیے متقیوں کے لیے تیار کر رکھا وہ عجد المتقین اس جنت کو اللہ کے کی لیے تیار کر رکھا تو اہل ایمان کی خوبی ہے میرے بھائیوں کی نیکی کے کاموں میں کبھی پیچھے نہیں رہتے ہمیشہ آگے رہتے ہیں نیکی کاموں میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں چاہے نماز کا معاملہ ہو چاہے حج کا معاملہ ہو یا اس طریقے سے صدقات و خیرات کا معاملہ ہو جو بھی نیکی کا معاملہ ہے نیکی کے معاملوں میں کبھی پیچھے نہیں رہتے میرے بھائیو ہمیشہ آگے آتے رہتے ہیں ہمیشہ آگے رہتے ہیں میرے بھائیو میں اسے پہلی بار بھی کہہ چکا ہوں اور یہ بار بار اس کا ذکر ہوتا ہے میرے بھائیو کہ اس کیمپ کے لیے میرے بھائیو بڑے افسوس کی بات ہے بہت افسوس کی بات خطبہ شروع ہوتا ہے ایک مسجد کے اندر نہیں رہتی یہ کیا ہے یہ ایمان کی خوبی ہے یہ یہ اہل ایمان کی پہچان ہے جب آزان ہو جاتی ہے جب فرشتے رشتے بند کر کے امام امام کا خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد لوگ مسجدوں کے اندر دوڑ کر کے آتے ہیں یہ کیا ہے میرے بھائیو ہفتے میں ایک دن کی بات ہے اس کے باوجود انسان وقت نہیں نکال پاتا اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد مسجد کے اندر آتا اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے باوجود گویا کہ احسان کر رہا ہے اللہ رب العالمین پر مسجد پر احسان کر رہا ہے نماز پر احسان کر رہا ہے یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائی اہل ایمان ہے آپ لوگ اہل اسلام ہے الحمد للہ اللہ ابامل کی نعمتیں دے رکھی ہیں اس نے کیوں اللہ اللہ ابراہم نے نماز رکھا ہے اتنی خوبیاں موجود ہیں سب کچھ اللہ ابراہم نے اتنی عیسائی نعمتیں دے رکھی ہیں کیا ان نعمتوں کا شکر کا طریقہ یہی ہے کہ انسان ادان ہو جاتی ہے خطبہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کبھی کبھی تو ایک ایک رکاج لوگوں کی چھوٹ جاتی ہے اس سرس دوڑ کر کے لوگ جمع کے خطبے کے لیے آتے یہ کیا ہے میرے بھائی کس قدر یہ ہمارے لیے غفلت کی بات ہے کس قدر ہمارے لیے افسوس کی بات ہے جہاں بھی یہ چیز ہوتی ہے ہو، کس قدر افسوس کی بات ہے میرے بھائی اللہ ہر غلامی امام کی نعمت سے نماز رکھا ہے اگر امام ہے ہمارے اندر تو ہمیں سب سے پہلے مسجد کے اندر آنا چاہیے خطبے سے پہلے مسجد کے اندر آنا چاہیے اگر اپنا نام ہم کروانا چاہتے ہیں مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کے لیے تو کی فرشتے اس آدمی کے نام نہیں لکھتے جو آدمی امام کا خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد کے اندر آتا ہے ان لوگوں کا نام لکھا جاتا ہے جو سب سے پہلے جو مسجد میں امام سے پہلے آ کر مسجد میں امام کے خطبے کا انتظار کرتے ہیں اللہ کے ذکر کا انتظار کرتے ہیں اللہ کا ذکر ہے میرے بھائیو. اللہ کے ذکر سے لوگوں کو دہلتے ہیں دہل اٹھتے ہیں اس سے اللہ رب کا ذکر کیا ہوگا یہ خود اللہ کا ذکر ہے نماز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اللہ کی اللہ رب کا ذکر ہے اللہ کی توحید اللہ ببرامین کا ذکر ہے دن و جہنم کا ذکر اللہ رب کا ذکر ہے اس کی طرف لوگوں کے دل, دل دوڑ ہیں دہر اٹھتے ہیں اور لوگ اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے کاروبار کو چھوڑ کر کے دنیاوی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی مسجد کو دوڑ کر کے چلے آتے ہیں اگر مسجدوں سے دل لگا رہے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا ورج القلب وہ لوگ میں ایک ایسا بندہ جس کا دل مسجد سے لگا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کتنے اپنے اپنے اپنے کے سائے میں جگہ نصیب کرے گا کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مفرت کے ہم محتاج نہیں ہیں کہ اللہ تعالی کے کرم رحسان کے محتاج نہیں ہے ہم نے کیا کر لیا میرے بھائیوں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کے سارے احسانات اور اتنی ساری نعمتیں اللہ حبرام نے ہمیں دے رکھی ہیں لہذا اللہ تعالیٰ خوف کھانا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ درنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں کے اندر ہونا چاہیے یہ اہل ایمان کی خوبیوں میں سے بڑی بہت بڑی خوبی اور پہلی خوبی اللہ ابرام نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دلوں میں خوف اللہ ابراہین کا تعریف ہو جاتا ہے اللّہ تعالیٰ سے ڈرنے لگتے ہیں جہنم سے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ سے جہنم سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور جنت کی طلب کے لیے اللہ جبادات کی عبادات کے دور پڑتے ہیں یہ اہل ایمان کی خوبیوں میں سے اللہ البرام نے فرمایا اللہ دین رز اللہ قلوب جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل میرے بھائیوں بہل اٹھتے ہیں لہٰذا میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ خوف دلوں کے اندر پیدا کریں اللہ تعالیٰ کا ڈر دلوں کے اندر پیدا کریں یہ جب انسان کے اندر رہے گا انسان اس ڈر کی جیسے سے نیکیوں کی طرف رغبت کرے گا اور اللہ کی نافرمانی سے دور رہے گا یہ بہت ضروری چیز ہے اس لیے جا بجا پرانی آیات کے اندر خوف کے بارے میں آئے اللہ رب اللہ نے فرمائی کیونکہ خوب ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں جو انسان کو اللہ کے بات قائم رکھنے والی چیز ہے اور اللہ کی معاشیت سے دور رکھنے والی چیز ہے اس رجبت کی چیز ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوگی میرے بھائیوں یہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے کامیابی کے لیے پہلی بنیاد ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ خوب, اللہ تعالی کا دل ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ دین رضلوبہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو لوگوں کے دل جو ہے دہل پڑتے ہیں لوگوں کے دل دہل پڑتے ہیں اور اس طریقے سے وہ ان کے دلوں کے اندر خوف ساری ہو جاتا ہے رونے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میرے بھائیو سب سے پہلی چیز داخل ہے اللہ رب دامن کی وہدانیت کا ذکر ہے کیونکہ اللہ کی وحدانیت کے بغیر کبھی بھی اللہ رب ملامین کا ذکر نہیں ہو سکتا اللہ اکیلا ہے اس لیے اس کے اکیلے کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی توحید کا ذکر ہوتا ہے یہ سب سے بڑا ذکر ہے اور جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی عدانیت کا ذکر ہوتا ہے جو اہل ایمان ہیں میرے بھائیوں ان کو خوشی ہوتی کیوں اس لیے کہ ضرورت سب سے زیادہ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے سب سے زیادہ محبت اگر ایک بندے کو ہوتی ہے ایک مومن کو تو اللہ اربامن کی ذات سے ہوتی ہے اور جس کو زیادہ محبت ہوتی ہے جتنا زیادہ اس کا ذکر ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے لہذا اللہ رب الامین کا ذکر اللہ کی توحید کا ذکر میرے بھائیو یہ اگر اس پر انسان خوش ہو جائے کہ اللہ کی توحید کا بیان ہوتا ہے تو آپ سمجھیں اس کے دلوں کے در دل ایمان موجود ہے اور اللہ حربلامین نے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو جو اہل ایمان ہیں ان کے دل دہل اٹھتے ہیں اور لیکن جو کفار اور مشرقین ہیں ان کے دلوں کو تنگی ہو جاتی ہے ان کے دل ان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے سے معلوم ہوا کہ جو اللہ رب بلامن ڈرنے والے ایمان ہیں اللہ کے ذکر سے اگر ان کے دلوں کو خوشی ملے اللہ کی توحید ان کو اگر خوشی ملتی ہے کہ جان جائے کہ اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس مدترا جب صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو جو جوان نہیں لاتے ہیں لاتے ہیں ان کے دلوں ان کے دل سکڑ جاتے ہیں ان کے دلوں کو تنگی ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کیا بار بار توحیدی کا ذکر ہوتا ہے ہمیشہ اسی بات کا ذکر کیا آتا ہے ہمیشہ لوگوں کو شرکی ہی ضرور کیا جاتا ہے آخر یہ کیا بات ہے تو میرے بھائی یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ارے ایمان جب اللہ تعالی کی توحید کا ذکر ہوتا ہے تو ان کو اس سے خوشی ہونی چاہیے اور کیونکہ اللہ کی توحید سے ناخوش ہونا یہ ان لوگوں کی پہچان ہے جو آخر پر ایمان نہیں رہتے وہ ادا جو کہ اللہ مندو نہیں ادا اور جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر ہوتا ہے کہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر ہوتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں کو سکڑ جاتے ہیں اور ان کے دلوں پر تنگی آ جاتی ہے اس طریقے سے ایک دوسری عبد اللہ بناتا ہے دال کا بھی اندازہ ای کفر تم جب صرف ایک اللہ کی دعوت دی جاتی ہے تو انکار کر جاتے ہو وہی یو سرف تو تین اور جب اس کے ساتھ شرک کی دعوت دی جاتی ہو اس کو پریمان لے آتے ہو فل حکم اللہ علی سارا حکم اللہ کے لیے ہے جو علی ہے بڑا ہے بلند ہے اس طریقے سے ایک دوسرے آج ملامی نے فرمایا وہ جالنا قَلْ ان لوگوں کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں ان باتوں کے سمجھنے سے وہا نہیں بکرا اور ان کے کان میں ہمیں ڈانٹ ڈال دی ہے قرآن اکبارہ جب آپ پرانے کریم میں شریف اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ اپنے پیٹھ کے بل نفرت کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں اس لیے میرے بھائیوں اللہ کی توحید یہ سب سے بڑا اللہ رب العامن کا ذکر ہے اس لیے ہمیشہ ایک بندے مومن کو اللہ ابرامن کو یاد کرنا چاہیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اس کی ویدانیت کو ذکر کرنا چاہیے یہ ساری خوبیاں ہیں اہل ایمان کی جو اللہ رب العالمی نے قرآن مجید کے نبیان کی ہے دوسری خوبی اللہ الرماتا ہے وہ علات حدامانہ اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے پران کا ذکر اللہ کی کا ذکر ہوتا ہے ان کے ایمان کے اندر جاتی ان آ ایمان بڑھ ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے لہٰذا ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے ایمان ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتا ایمان ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتا بلکہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی رہتا ہے قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ رب اللہ نے حقیقت کو بیان کیا ہے کہ انسان کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے اور انسان خود اندازہ لگا لے کہ انسان کا ایمان کس قدر بڑھتا ہے انسان جب ہلکے نکلتا ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے عمرے پر جاتا ہے کسی کو قبر میں دفن کرتا ہے جنازے کی نماز پڑھتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کوئی بیماری آتی ہے کسی مریض کی یاد کرنے کے لیے جاتا ہے کسی مصیبت سے اللہ تعالیٰ سے نجات دیتا ہے اس کے دل کے ایمان بڑھ جاتا ہے اس کا دل کے ایمان بڑھ جاتا ہے اور اس کے دل کے ایمان کو تقویت ملتی ہے اس لیے اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے نیک لوگوں کی مجلسوں سے دور رہتا ہے اور اس طریقے سے دینی درو سے دور رہتا ہے قرآن کی تلاوت سے نماز سے اللہ کے ذکر سے دور رہتا ہے آپ دیکھیے اس کے دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے ایمان ایسی اللہ کی عبادت سے دوری اختیار کرنا ہی اس کے ایمان کی کمی کی دلیل ہوتی ہے لہذا ایک ایمان انسان کا بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا رہتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان موقع پر انسان زیادہ زیادہ اللہ ربانی کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو ایمان انسان کا کم ہوتا ہے اور انسان کا ایمان زیادہ بھی ہوتا رہتا ہے اسی کو اللہ نے فرمایا کہ زیادہ تو ایمانہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا ذکر ہوتا ہے نشانیوں کا ذکر ہوتا ہے ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں انسان نشانی اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے یہ سب آسمان و زمین یہ ساری مخلوقات یہ شمس و کمر یہ رات کا دن آنا اور جانا اور انسان کی پیدائش یہ ساری نعمتیں دنیا کا وجود انسان کا وجود یہ خود اللہ ابرامین کی نشانیاں ہیں جو دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اور ایک بندے کو اللہ پر ایمان لانے کے لیے کافی یہ ساری نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں انسان غور کرتا ہے اس کے ایمان کے اندر جاتی ہوتی ہے کہ اللہ کی رات کتنی بڑی ذات ہے اتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ نے پیدا کر رکھی ہیں کہ ان مخلوقات کے نام کو بھی انسان نہیں گن سکتا ہے کتنی دنیا کے اندر مخلوقات ہیں پوری دنیا والے اگر اکٹھا ہو جائیں ان ساری مخلوقات کے نام کو بھی نہیں گن سکتے ہیں کس قدر اللہ ابراہن کی ذات عظیم ہے کتنی بڑی ذات اللہ ابراہین کی ان ساری نشانیوں پر غور کرنے کے بعد انسان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے تازگی آتی ایمان بڑھ جاتا ہے کہ میرا خوشی ہے میں فخر کرتا ہوں اور کہ میں اس ذات پر ایمان ڈالتا ہوں جو ذات اس پوری دنیا اور پوری کائنات کی خالق و مالک اس سے انسان کو تقویت ملتی ہے انسان ایک مومن کو اس کی وجہ سے اسے فخر ملتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ رب العامین نے اسے اپنے اوپر ایمان لانے کی توفیق دی یہ اللہ تعالی کا فضل اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العمی نے ہمیں مسلمان بنایا یہ اللہ رب العامن کا احسان ہے اس طریقے سے اللہ کی آیتوں کے ذکر کرنے سے انسان کے ایمان کے اندر زاوا ہوتا ہے وہ رب رب امیت اور اپنے رب کے اوپر توقل کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں توقل کرنا تیسری خود ہی اللہ رب نے بیان فرمائی ہے اہل ایمان کے تعلق سے کے پیر کے پر توقل و اعتماد کرتے ہیں بھروسہ میں توقل اللہ فسروف جو اللہ پر توقل و اعتماد کرتا ہے اللہ ہر اس کے لیے کافی ہوتا ہے اور توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کر کے اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دینا اس کو توکل کہا جاتا ہے توقل یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب کو چھوڑ دے اسباب کو چھوڑ دینا ذرائع کو چھوڑ دینا یہ توقل نہیں ہے اللہ پر ایمان نہیں ہے توقل یہ کہ انسان اسباب کو اختیار کرے اس کے بعد نتیجہ اللہ البراہن کی ذات پر چھوڑ دے نتیجہ نتیجہ یہ میرے بھائیو ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے نتیجہ اللہ ابراہین کے اختیار میں ہے لہٰذا نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا اور اسباب اختیار کرنا اصل توکل یہی ہے اللہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے آپ سب سے زیادہ اللہ ابراہین پر توقل کرنے والے تھے سب سے زیادہ بھروسہ کرنے اور اعتماد کرنے والے تھے لیکن آپ کی زندگی دیکھیے کہ آپ نے زندگی میں اسباب کو اختیار کیا ہجرت کا واقعہ لے لیجئے کہ آپ نے کس طریقے سے اسباب اختیار کیا ہجرت جانے سے پہلے وہ تمام صاحب کرام کو آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ بھیج دیا کیوں بھیج دیا اس لیے بھیج دیا کہ اگر میں نکل جاؤں گا اور صحاب کرام یہاں رہ جائیں گے بس جائیں گے ان پر ظلم اور زیادہ بڑھ جائے گا اس لیے خاموشی کے ساتھ صحاب کرام کو آپ نے خاموشی کے ساتھ ہجرت کرنے کا حکم دیا آپ نے اس کے لیے اونٹنیاں تیار کی اسے خوب تندرست کیا اور اس طریقے سے رات کی تنہائی میں آپ نکلے اور اس طریقے سے تین دنوں تک آر کے اندر آپ چھپے رہے اور اس طریقے سے جو راستوں کا ماہر تھا اس سے آپ نے خدمات لی ان تمام چیزوں کا شباب اختیار کرنے کے بعد جب مشرقین گھار کے دہانے تک پہنچ گئے اور حضرت ابو صدیق جو آپ چہرے غیر ہیں جب انہوں نے کہا کہ اگر وہ اپنے قدم کے نیچے دیکھیں ہمیں دیکھ لیں گے اس وقت ہمارے بھی نہیں فرما اللہ ان اللہ ہمانہ اے ابو بکر کرو اللہ ابامن ہمارے ساتھ ہے اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے یہاں پر انسان کا توقل ہے سارے اسباب اختیار کر لیا آپ نے اور نتیجہ اللہ البامین کی ذات پر چھوڑ دیا کہ یہ اللہ البامین ہماری حفاظت کرے گا اللہ ہماری مدد کرے گا تو اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دینا اس کو توقل اور اس کو اعتماد اور اس کو بھروسہ کیا جاتا ہے آپ شادی کریں گے شادی کے بعد ہی آپ کو اولاد ملے گی اللہ تعالیٰ پہاڑوں سے اور زمین اور آسمان سے اولاد کو زمین پر نہیں اتارے گا اس لیے سبب اختیار کیجیے جب آپ کوئی محنت کریں گے اللہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو روزی دے گا اس طریقے اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ کی دات پر چھوڑ دینا یہ یہ توقل ہے آپ شادی نہ کریں اور اولاد کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اولادہ فرما دے ہمیں ایک اولاد دے دے کہاں سے اولاد آئے جب تک آپ شادی نہیں کریں گے اس لیے اسباب اختیار کیجیے اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ کی دات پر چھوڑ دینا اس کو توقل کہا جاتا ہے ہم آدمی کے پاس ایک سابی لاتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں چھوڑ دیتا ہوں بکریوں کو اللہ پر اعتماد کرتا ہوں اللہ ابامین نے اگر لکھا ہوگا تو بکریاں میری مجھے مل جائیں گی ہمارے آخر تو علیہ پہلے بکریوں کو باندھ کر کے رکھو اس کے بعد اللہ کی ذات پر توقل کرو کیوں اس لیے کہ بکریاں باندھنے کے باوجود بھی گما ہو سکتی ہیں باندھنے کے باوجود چوری ہو سکتی ہے کوئی آ کر اس کو لے جا سکتا ہے اس لیے باندھنے کے بعد اللہ پر توقل کیجیے اللہ پر اعتماد اور ہو سکیں تو توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کی دار پر چھوڑ دینا یہ توکل ہے اسباب کو چھوڑ دینا یہ توکل نہیں ہے یہ اللہ رب براہمی پر اعتماد کے منافی ہے اور توکل کے منافی ہے لہذا جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میری قسمت میں لکھا ہوگا ساری چیزیں ہو جائیں گی ایسا نہیں ہے اللہ رب براہین دنیا کو اسباب پر چھوڑ دیا ہے اسباب پر قائم کیا ہے لہذا اسباب اختیار کرنے کے بعد توقل اور نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا اسے توقل کہا جاتا ہے ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی ذات پر اس طریقے توقل کرو جس طریقے توقل کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی روزی دے گا جس طریقے سے چڑیوں کو روزی دیتا ہے چڑیاں صبح کو خالی پیٹ نکلتی ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر کے اپنے گھونسلوں کے اندر واپس آتی ہیں یہ چڑیاں ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہے لیکن اتنی سوج بوجھ ضرور ہے بات نہیں کر سکتی لیکن اتنی سوج اللہ رب ان کو ضرور دے رکھی ہے کہ اگر گھروں کے اندر بیٹھی رہیں گی ان کا پیٹ نہیں بھرے گا اس لیے روزی کی تلاش میں اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور جب گھونسلوں سے باہر نکلتی ہیں اللہ انہیں روزی مہیا کرتا ہے اور اس کے بعد پھر پیٹ بھر کر کے اپنے گھونسلوں کے اندر واپس آتی ہے تو یہ مومن کی تیسری خوبی اللہ رب الامی نے عشاط کریمہ کے اندر مان فرمائی پھر فر اللہ فرماتا ہے اللہ دینیم الصلاح جو نماز قائم کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں یہ بھی مومن کی بہت بڑی خوبی ہے بہت بڑی شان ہے مومن کی مومن نہ صرف نماز پڑھتا ہے بلکہ اپنے اہل عوال کو نماز پڑھنے کی بھی تعلیم دیتا ہے وہ کان یا امرحلسلط رضکات اللہ رسامین حسی اسماعی السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ اپنے اہل ویال کو نماز اور زکاط کیا کا حکم دیا کرتے تھے اور ابراہیم علیہ صلاد السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی حاضر کو لے جا کر کے خانہ کعبے کے پاس کسی جگہ آواز کیا تھا رب بنالی یقین السلام اے میرت تاکہ لوگ نمازوں کی پابندی کرے نماز ہے۔ تو نماز مومن نصیب پڑھتا ہے بلکہ اپنے بال بچوں کو اپنے اہل عال کو نماز کی تعلیم بھی دیتا ہے نماز پڑھاتا بھی ہے اور نماز کی تعلیم بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ برماتا ہے اپنے اللہ ابین ایمان کو منارا اے اہل اپنے آپ کو اپنے اہل آل کو جہنم سے بچاؤ کیسے جہنم سے بچائیں گے اپنے اہل آل کو انہیں دین کی تعلیم دے کر کے اور اس طریقے سے نماز کی تعلیم دے کر کے توحید و سنت کی تعلیم دے کر کے شرکے سے ان کو دور رکھ کر کے یہ جو دین ہے پورا اس کی تعلیم دے کر کے اور اس پر قائم کر کے اپنے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کے عذاب سے بچا سکتے اس لیے میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج بڑا افسوس کی بات بہت افسوس کی بات ہے اگر آپ پہلی اگر آپ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے پہی رکعت میں اور امام کا خطبہ شروع ہونے کے بعد آخر وقت میں آئیں گے تو کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ بڑا ہونے کے بعد نمازوں کا پابند بنے گا کیا امید رکھتے ہیں آپ آپ فجل کی نماز میں سوئے رہتے ہیں کیا امید رکھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے نمازوں کا پابند بنے گا آج صورتحال تو ہے کہ باپ نماز پڑھتا لیکن بیٹے نماز نہیں پڑھتے جو باپ ہی نماز نہ پڑھنے والا ہو اس کی اولاد کیسے نماز پڑھ سکتی ہے کیسے اس کی نماز پڑ سکتی ہے ایک باپ شرک کرنے والا میں رکھے گا کہ ہماری اولاد توحید پر قائم ہوگی جی بڑے ہونے کے بعد نہیں ہو سکتی اس لیے میرے بھائیو امام خیم رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اولاد کے بگڑنے میں نائنٹی فائیو فیصد ہاتھ ماں باپ کا ہوا کرتا ہے انہوں نے تو, تو, تو محدود کے ذریعے بات بیان کیا کہ نائنٹی فیصد حال یہ ہے مسلمانوں کا ماں باپ کا کہ بچوں کو برباد کرنے میں اور صحیح راستے سے بھٹکنے میں نائنٹی فائیو فیصد یا نبے فیصد ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے ہم اپنے حالات کو دیکھ کر کے دیکھیں کہ کیا ہماری آج حالت بڑی ہوئی کس قدر ہم اللہ کے دین سے دور ہو چکے ہیں کس قدر اللہ کے دین سے ہم لوگ قابل ہو چکے ہیں کس قدر ہم جہنم کے قریب ہوتے جا رہے ہیں میرے بھائیوں کس قدر سوچنے کی بات ہے. یہ سب اللہ رب ربرامین پر ایمان جس طریقے سے ہونا چاہیے گوئے کس طریقے سے ہمارا ایمان نہیں ہے اس لیے آج یہ ساری چیزیں ہم سے ہوتی ہے ہم اپنے بچوں کو بری چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں جھوٹ بولنے کی تعلیم گناہوں کی تعلیم سگریٹ پینے کی تعلیم اور نماز چھوڑنے کی تعلیم اور اس طریقے سے نہ جانے کی ان کن چیزوں کی تعلیم اپنے بچوں کے اپنے بچوں کو آج ہم دیتے ہیں لہٰذا ایک منہ میں نہ صرف نماز پڑھتا ہے بلکہ اپنے اہل ویال کو اپنے رشتے داروں کو خاندان والوں کو سب کو نماز کی تعلیم دیتا ہے ایک اہل ایمان نہ صرف پر کام رہتا ہے بلکہ اپنے رشتے داروں کو اپنے خاندان والوں کو تمام لوگوں کو توحید کر کی تعلیم دیتا ہے انہیں شرک سے دور رکھتا ہے کیونکہ میرے بھائی ہو شرک دنیا کا سب سے خطرناک گناہ ہے شرک کرنے والے کے لیے کبھی مقفر نہیں ہے اللہ کے سل کے دیش ہے اب وہ کے ساری فرماتے ہیں کہ اللہ کے سل فرمایا میرے پاس جب ابین تشریف لائے انہوں نے کہا کہ اگر ہماری عمت میں ہماری امت میں جس کے اس شامت بھی ہوئی کچھ اللہ تعالی کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا اس کے لیے جنت ہے ہمارے بھی فرماتے ہیں اگر اس نے جرمنا کیا اگر اس نے چوری کی تو بھی ہم تو عزب نے فرمایا کہ ہاں تو بھی اللہ نے پلان میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے یہ سب سے بڑا جرم ہے اس کائنات کا شرک سے بڑا دنیا کے اندر کوئی جرم نہیں ہے میرے بھائیو سب سے بڑا جرم شرک کرنا ہے تو شرک سے بھی اختیار کرنا اپنے کو بھی دور رکھنا ہے اپنے کو بال بچوں کو دور رکھنا ہے اور توحید پر رکھنا ہے رہنا ہے کیونکہ توحید یہ بنیاد ہے کامیابی کے لیے توحید جنتھ آپ پانے کے لیے جہاں توحید کا ذکر نہیں ہوتا میرے سمجھ جائیں کہ تمام نیکیوں کی بنیاد توحید ہے اللہ کا ذکر توحید ایسا تھا کہ میں نے بیان کیا لہذا توحید کے بغیر اور سے دوری کے بغیر انسان کبھی جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے اللہ یہ لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا یہ تقوی کی شلاح کی نیکی کی معروف کی بنیادیں ہیں ان بنیادوں کے بغیر انسان کبھی جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے اور نماز میرے بھائیو نماز کی اہمیت بتانے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز ہم کیسے قائم کریں نماز کیسے پڑھی جائے یہ اصل چیز ہے میرے بھائیو یہ نماز تو پڑھنا ضروری ہے لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ نماز اس طریقے سے پڑھیں جو طریقہ اللہ اب اللہ نبی کو سکھایا سلو کمارا ہے تم انہیں وہ سلی ہمارے بھی نے فرمایا طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایک صحابی تشریف لاتے ہیں اہل ایمان ہیں وہ صحابی ہیں انہوں نے آ کر کے مسجد میں اندر نماز پڑھی ہمارے نبی کے پاس تشریف لے گئے اور سلام کیا ہمارے نبی نے سلام کا جواب دیا کائر سے فصل جاؤ دوباؤ نماز پڑھو تمہیں نماز نہیں پڑھی تین مرتبہ ایسا معاملہ ہوا تیسری بار انہوں نے فرمایا میں اس سے زیادہ بہتر نماز پڑھنا نہیں جانتا میں کیسے نماز پڑھوں آؤ مجھے بتا دیجیے کس طریقے سے میں نماز پڑھوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھنے کی تعلیم دی اللہ اکبر سے لے کر کے قبلہ قبلا کتر نو کر کے کھڑے ہونے سے لے کر کے سلام پھیلنے تک تمام ارکان واجبات کا تمام فرائض کا ذکر کیا اور کا اس طریقے سے نماز ہوتی ہے سلو کمارا تم سلی جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم کو نماز پڑھنا یہ عبادت ہیں یہ باتیں وہی قبول کی جائیں گی جس میں انسان مخلص ہوگا اور وہ عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی تبھی اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرے گا لہذا بنیاد ہے میرے بھائیوں کہ ہماری ساری باتیں اتباع سنت کے مطابق ہوں آپ کی سنت کے مطابق ہوں اور نئے باتیں قبول نہیں کی جائے گی آج کتنے لوگ نماز پڑھتے نہ ان کا رکوع صحیح ہے نہ ان کا سجدہ صحیح ہے نہ ان کا یعنی افسوس کی بات ہے میرے بھائی ہو کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا رکوع کی بات کھڑے نہیں ہوتے فوراً سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں سجدے سے سر نہیں اٹھاتے بیٹھتے نہیں سر اٹھا کر کے منڈی اٹھا کر کے فوراً سجدے کے چلے جاتے ہیں حضرت رضی اللہ نے دیکھا تھا ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے کہا اگر مر جائے اس حالت پر تو, تو اسلام پر تیری نہیں ہوگی دین اسلام پر ساتھ نہیں ہوگی کیونکہ وہ نماز ہے جو منافقوں کی نماز ہے اس نماز کو اللہ رب اربامن کبھی قبول نہیں کر سکتا اللہ تبیر بھائی وہ نماز تو پڑھنا ضروری ہے لیکن جتنا جس قدر نماز پڑھنا ضروری ہے اسی قدر نماز ویسے پڑھنا ضروری ہے جو طریقہ اللہ رب العامن نبی کو سکھایا اللہ رب ابامین وہ طریقہ کبھی قبول نہیں کرے گا جس کے نبی کے طریقے سے ہڑ کر ہوگا اللہ کے سلو کی نماز حدیثوں کے اندر موجود ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیثوں کے اندر جتنی بھی عزیز کتابیں ہیں موجود ہیں اور نماز موضوع پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں لیکن میرے بھائیو لہذا نماز پڑھیں اور نماز کو اللہ کے سن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں تبھی اللہ تعالیٰ اس نماز کو نہ صرف نماز بلکہ حل عبادت نماز ہو روزہ ہو زکوٰۃ ہو حج ہو قربانی ہو کوئی بھی عبادت ہو جب تک نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا حج نماز ربی نے کیا کیا فرمایا خود انی مناسب اے لوگوں ہو سکتا آئندہ سال مجھے حج کرنے کی توفیق نہ ملے یہ میرا آخری حج و لہذا تم لوگ اس سے حج کرنے کا طریقہ سیکھ لو میں نے حج کر کے دکھایا تم کو ایسے ہی تم کو حج کرنا ہے میں نے روزہ رکھا ہے تم کو ایسے روزہ رکھنا ہے میں نے جو بھی نیکیاں کی ہیں تمام نیکیاں اسی طریقے پر کرنا ہے جو طریقہ اللہ پر نبی کو سکھایا اور ہمارے نبی نے احمد کے سامنے پیش کیا اگر اسے ہر کر کے کوئی دوسرا طریقہ اپنائیں گے اللہ تعالیٰ کبھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا انسان کتنا ہی مخلص کیوں نہ کتنا ہی اخلاص کے اس کے اندر کیوں نہ پایا جائے لیکن اتباع سنت یہ دوسری شرط ہے دوسری بنیاد ہے مل کی قبولیت کے لیے لہٰذا یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے تو اللہ گھماتا ہے کہ وہ نمازوں قائم کرتے ہیں وہ مما رضکون اور جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اللہ کا مال ہے اللہ کے مال میں اللہ کے رائے میں خرچ کرنا غلط راہ میں نہیں خرچ کرنا اللہ کا فضل ہے اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اس مال کے حقوق ہیں اس مال میں اللہ رب العلام نے بیان کیا کہ ان کو خرچ کرنا ہے لہذا آپ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دے گا اللہ رب العامن نے پرانے کریم میں بیان فرمایا ہے کہ جو اپنے مال کو اللہ کے رام میں خرچ کرتے ہیں ایک بالی ایک دانے کی مثال دی ہے ایک دانے کے اندر سات سو بالیاں ہوتی ہیں سات سو حبے سات دا سو دانے ایک بالی سے ہوتے ہیں ایک دانہ اخلاص کے بنا پر اللہ کلام میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو سات سو دے گا سات اللہ رب الامن آپ کو سوا بتا فرمائے گا کتنا زیادہ اضر ہے میرے بھائیو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی انسان کا مال کم نہیں ہوتا ہمارے نبی کی حدیث ہے آپ حادثت مصدوق کہیں آپ سے بہتر کے سچا دنیا کے اندر کوئی نہیں پیدا ہوا آپ فرماتے ہیں ماں مال من صدقہ صدقہ دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا ہے صدقہ دینے سے انسان کا مال اضافہ ہوتا ہے مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے اللہ, اللہ ایک صحیح مسلم کروائے تھے اللہ کے سلوم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی چٹیل شہرہ میں جا رہا تھا بارش ہو رہی تھی اس نے بارش سے باقاعدہ یہ آواز سنی کہ اے بارش اے بدلی تو جا کر کے فلاں باغ کو فلاں باغ کو جا کر کے تو خراب کر دے وہ آدمی کہتا ہے کہ جو بارش بدلی جب جانے لگی اس طرف اس کے باغ کی طرف میں نے بھی اس کا پیچھا کیا اور میں باغ کے پاس پہنچتا ہوں کہ آخر کیا بات ہے مسادمی کا نام میں نے بدنی سے سنا تو کہتے ہیں کہ مسادری کے پاس نام یہ بات سوری کی تم کی بدلی کو حکم دیا گیا کہ جاؤ فلاں باق کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے باغ کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں ایک حصہ خود کھاتا ہوں اور ایک حصہ دوبارہ لوٹا دیتا ہوں اس پر خرچ کر دیتا ہوں اس قدر میں تین حصے کرتا ہوں جو مال اللہ مجھے اس باغ سے دیتا ہے تو میرے بھائیو اللہ رب الامین کے راہ میں خرچ کرنے والے کی کم اللہ رب الامین نے آسمانوں سے لیا اس طریقے سے جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ رب عبامین کبھی ان کے مال کے اندر کمی نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے مال کے اندر یہ داخلہ کرتا ہے مال بڑھاتا ہے مسجد کی تعمیر ہو مدارس کی تعمیر ہو یہ تیموں غریبوں کی مدد ہو اپنے رشتہ داروں کی مدد ہو جو محتاج لوگ ہیں غریب لوگ ہیں یہ سب خیر کے کام ہیں اور سب سے بڑا خیر جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس مال کے اندر زکوات نہ کرے کیونکہ زکات نہ دینے سے اس کا مال حرام ہو جاتا ہے زکات دینے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے حلال ہو جاتا ہے تو یہ بھی ممنوں کی خوبی ہے اور ان کی پہچان ہے کہ اللہ ان کو جو روزی درختی سے خرچ کرتے ہیں الاقا ہنمنحقہ یہی حقیقت میں مومن ہے لحم درجات ایسے لوگوں کے پاس ان کے رب کے پاس ایسے لوگوں کے لیے, ہیں اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اللہ رب کے سے با عزت روزی رزق کریم کیا, ہے؟, رزق کریم کیا ہے؟, رزق کریم جنت ہے اللہ جب معاف کر دے گا معاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو جنت ہے کہ اللہ تعالی اس کو جنت کے اندر باعزت روزی دے گا اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ ابامین ہمیں ان خوبیوں کو اپنانے کی توفیق رائے سنائے اللہ رب ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمارے دلو کے در ایمان کو مضبوط پیدا کرے اللہ ادامین ہمیں ان پر کرنے کی توفیق دے اور تمام خوبیاں پیدا فرمائے جو اللہ رب العالمین علی ایمان کی بیان کی ہیں عامر رب العالمین بارک اللہ بلاد الحکیم حکیم تعالی ان کریم ملکم برف الرحیم